اوض باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفه ونفسه کیف یكون للمشرکین آحد عند اللہ وعند رسوله الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لهم فاستقیموا لهم ان اللہ یحب المتقین کیفہ يَكُونُ المشرقی ناحدن عِندَ و وَعِندَ رسولی ان مشرقوں کا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے کیسے ممکن ہے الا اللہ دینا عِندَ تم الْحَرَامِ الحرام سوائے ان لوگوں کے کہ جن سے تم نے مستد حرام کے پاس معاہدہ کیا تمستقام القمین تو جب تک وہ تمہارے لیے پوری طرح سے قائم رہیں اپنے وعدے پر تو تم بھی پوری طرح قائم رہو ان اللّاءقب المطقین یقینا اللہ تعالیٰ پرہیدگاروں سے متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے یعنی وہ مشرق جنہوں نے اپنے خالق سے توحید کا وعدہ ہی پورا نہیں کیا ان کی طرف سے کوئی عہد پورا ہونا یہ ممکن ہی کیسے ہے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا یوم اجست کو جب اللہ نے پوچھا تھا الاست بے ربی ہو اس وقت اور فطرت میں اللہ سبحانہ خانہ ہوا تعالی نے انسان کے توحید رکھی ہے لیکن یہ مشرق الہ العالمین کو چھوڑ کے باطل خداؤں کی پرستش کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد یہ نہیں نبھاتے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی اور وعدے کو پورا کریں وعدے کو وفا کریں وہ تو جو بھی وعدہ کرتے ہیں اسے توڑ ڈالتے ہیں الین آہ تم اندر مسجد الحرام ہاں وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے مسجد حرام کے پاس وعدہ کیا تھا وہ لوگ جن کے ساتھ مسجد حرام کے پاس وعدہ ہوا ان سے مراد وہی لوگ ہیں جن کا ذکر پچھلی آیت میں آیت نمبر چار میں گزر چکا ہے کہ وہ لوگ مشرقوں میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا اور انہوں نے تمہارے وعدے میں سے کچھ بھی خلاف ورزی نہیں کی تو جب تک وہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں تو تم بھی ان کا وعدہ پورا کرو اور تمہارے خلاف انہوں نے کسی کی مدد نہیں کی وعدہ نہیں توڑا جو مدت مقرر ہے اس مدت تک کے لیے تم سے وعدہ جو ہے معاہدہ وہ پورا کرو یہاں پہ وہ وہی وہ لوگ مراد ہیں این آ تمرین تنوس دکھا رہا کیونکہ سلا میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سریش کے کافروں کے درمیان معاہدہ ہوا تھا دس سال کے لیے یہ سلو قرار پائی تھی یہ سلح نامہ چونکہ حدود حرم کے اندر تھا اس لیے اللہ نے کہہ دیا ہے اندل مسجد الحرام مسجد حرام کے پاس مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس عہد پر قائم رہے ان سے قتال نہ کرو اور جو اس عہد پر قائم نہیں رہے ان کے ساتھ کتاب کرنے کی تو میں اجازت ہے اس معاہدے میں یہ شرط تھی کہ ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہوئے صولہ حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا اس میں یہ شرط موجود تھی اور یہ بھی تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے اس معاہدے میں بنو و مسلمانوں کے حلیف تھے مسلمانوں کے ساتھ تھے اور بنو بکر قریش کے حلیف تھے ان کے طرف دار تھے لیکن کچھ عرصے کے بعد بنو بکر اور بنو بنوخا کی آپس میں جنگ چھڑ گئی تو مشرقین نے بنو بکر کی مدد کی بنو خزا کے خلاف اب چونکہ عہد تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف کسی کی مدد نہیں کرنی مسلمانوں کے حلیف قبیلے کے خلاف قریش نے چونکہ مدد کی وہ آحین کا ختم ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ ہجری کو پھر مکہ پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا تو قریش کا یہ وعدہ ختم ہو گیا اب بنو خدا کے بنو بکر کے وہ لوگ جنہوں نے معاہدہ توڑا نہیں تھا جو اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے یا انہوں نے مدد نہیں کی ان کا عہد دس سال تک چونکہ تھا تو وہ واقعی تھا تو ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اِلدینہ آحت الق المسد الحرام تو اس سے قریش والے مراد نہیں ہیں کیونکہ جب یہ صورت نازل ہوئی اس وقت تک تو مکہ فتح ہو چکا تھا قریش کو ان کی بدحدی کی سزا مل چکی تھی اس سے مراد دیگر لوگ ہیں جو اس معاہدے میں شریک تھے اور انہوں نے معاہدے کے خلاف ورزی نہیں کی ان اللہفق المطفین یقیناً اللہ تعالیٰ پرہیز سے محبت رکھتا ہے یعنی عہد پورا کرنا بھی متقی ہونے کے لیے ضروری شرط ہے جو وعدہ وفا نہیں کرتا وہ متقی نہیں کئی فبعین دھار علیہ اللہ قبوفی کم علم والما دونک و تبا کلوبہ و اکثر وم کیسے ممکن ہے یعنی ان کا عہد پورا کرنا کیسے ممکن ہے کہ وہ عہد پورا کر لیں وہ عید احب علیہ القبو فی کم اللہ ولاماں اگر وہ تم پہ غلبہ پالیں تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے بارے میں نہ کسی طرابت کا لحاظ کریں گے اور نہ کسی عہد کا یہ اردو نمباہ بتلوبہ وہ تمہیں اپنے منہوں سے خوش کرتے ہیں اور ان کے دل نہیں مانتے زبانی باتوں سے خوش کرتے ہیں وہ اکثر اُن اکثر فاصف ہیں یہ بنیادی وجہ ہے مشرقین سے اظہار برعت کی کہ ان کے معاہدے کا کوئی اعتبار نہیں زبانی یہ دوستی اور وفاداری کی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور دل میں یہ ہے کہ اگر کبھی موقع مل جائے تو معاہدے کو پس کچھ ڈال کر مسلمانوں کو نیست و نابود کر لیں اشتروا بھی آیات اللہ ہی سمن گلیلا انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لی پسندی لی تو انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا ان سا کان یا قانون جو یہ عمل کرتے ہیں وہ بہت برا ہے یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی چند روزہ زندگی کے مفاد کی خاطر اللہ کے احکامات پورا کر دیا ہے پھر اسی پر اتفاع کی یا پھر خود اسلام نہیں لائے بلکہ دوسروں کو بھی اسلام قبول کرنے سے روکتے رہے لا لایہ قبول علم والا دما یہ کسی ممن کے بارے میں نہ کسی قرابت کا رحال رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی عہد کا محتون اور یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں ان کی مذمت کی تاکید کے لیے اللہ سبحانہ خانہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کے اس برے خیر کا ذکر کیا تو بعض مفسرین نے اس میں تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ پہلی آیات سے مراد تمام مشرقین اور ان آیات سے مراد یہود مدینہ ہیں مدینہ کے یہودی کیونکہ اللہ کی کتاب انہی کے پاس تھی جس پر عمل کر کے مسلمان ہونے کی بجائے وہ دنیا کے مفادات کو ترجیح دیتے تھے اگرچہ اللہ تعالیٰ کے حکامات کو رد کر کے دنیا کے مفاد کو ترجیح دینا یہ مشرقین اور یہودیوں سب کا ہی طرز عمل ہے سب کا وطیرہ ہے تو اگر یہ مراد لے لیں تو پھر نتیجہ نکلے گا کہ بھی آیات اللہ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی آیات اور نشانیاں بلائے تحمل پرتدون یہی لوگ آج شکنی اور زیادتی کرنے والے ہیں حد سے گزرنے والے ہیں یعنی جب بھی زیادتی ہوئی عہد شکنی ہوئی تو انہی کی طرف سے ہوئی ف انطاب و اقام السقلاتہ و اگر یہ توبہ کر نماز قائم کریں اور زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ ادا کریں ف اقوان و قمف الدین میری ایک تمہارے دینی بھائی ہیں بنخصر الیاتِ قومی یا اور ہم جاننے والے لوگوں کے لیے آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں یعنی ایمانی اخوت جس کا ذکر اللہ سبحانہ فرانہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں کیا ہے کہ ان نلو مینونا مومن موم آپس میں بھائی بھائی یہ ایمانی اخوت تین چیزوں کے بغیر حاصل نہیں ہوتی ان تین چیزوں سے انہیں اسلامی معاشرے میں وہ حق حاصل ہوں گے جو دوسرے مسلمانوں کو حاصل ہیں وہ کیا ہیں کفر شرف سے توبہ کریں نماز قائم کریں زکوٰۃ ادا کریں یہ تینوں کام کریں گے فیقوان حکومتی دین پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں پیچھے اگلا سبحانہ اللہ تعالی نے کہا تھا کہ اگر یہ توبہ کریں نماز قائم کریں زبات ادا کریں فلو سے پھر ان کا راستہ چھوڑ دو ان کے خلاف لڑنا ہے تو یہاں یہ بات بڑی واضح طور پر کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا محض اقرار کر لینا کہ نماز فرض ہے زکوٰۃ فرض ہے اس کی فرضیت کو مان لینا تسلیم کر لینا یہی کافی نہیں اخوت دینی کے لیے مسلمانوں کی یلغار سے بچنے کے لیے بلکہ عملاً ان کی ادائیگی امت مسلمہ میں شامل ہونے کے لیے بھی ضروری ہے اور مسلمانوں کی برادری میں اسلامی اخوت میں شامل ہونے کے لیے بھی ضروری ہے اور مسلم حاکم پر لازم ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہ کرے جو نماز ادا نہ کرے نماز قائم نہ کرے اسے سے پرس کرے اور سزا دے اور اگر وہ اپنی ہٹ درمی پہ قائم رہتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے یا مذاق اڑاتا ہے تو انہیں مرتد قرار دے کر ان کے خلاف جنگ کی جائے بنفصر العیاتی قومی یا جاننے والے لوگوں کے لیے ہم آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کا انجام سمجھتے اور اس کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں ایسے ہی لوگ ہیں جو اس آیات کی اس ان آیات کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ انَََ نَََ قصو ایمانت انوفی دینی کم فقات المت القفر الََ لا اللہ اور اگر وہ اپنے عہد اپنی قسمیں توڑ دیں اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں تعین کریں قاتل امت القر تو کفر کے اماموں کے خلاف پتار کرو لڑو کیوں ان لا امان علا ان کی کوئی قسمیں نہیں ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں لاند ہم ان کے خلاف لڑو تاکہ یہ باز آ جائیں یعنی جن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ نہ صرف تم سے معاہدہ کرکے سے توڑتے ہوں بلکہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہوں اور دین میں تہن و تشریح کریں عیب نکالیں نکتہ چیریاں کریں تو سمجھ لو یہی کافوں کے امام ہیں ایسا کرنے والے لوگ آئنت القفر ہیں لہذا ان کی تسموں کا بھی کوئی اعتبار نہیں تو تم ان لوگوں کو کسی قسم کا موقع دیے بغیر ان کے خلاف جنگ کرو تماق تاکہ تمہاری جغاروں سے اور تمہاری تلوار کی کانٹوں سے وہ گھبرا کر اپنے کرتوتوں سے بعد آ جائیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تنگ کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزاخی اور احانت کرنے والا اور اسلام کی اہانت اور اسلام کی توہین کرنے والا اسلامی شاعر کا مذاق اڑانے والا بدار واجب القطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے سارے کفار کے خلاف جنگ کی مگر دین میں تعن اور اسلام اور مسلمانوں کی توہین اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کے خلاف آپ نے خصوصی فدائی دستے روانہ کیے کل بن اشرف یہودی کو اور اسی طرح ابو رافع یہودی کو فدائی حملوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروایا اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر جو لوگ بد زبانی کرتے تھے اسلام مسلمانوں کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ان کا خون بھی رائے داں قرار دیا بلکہ کہا کہ وہ جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دو عام معافی کا اعلان تھا لیکن یہ بد زبان لوگ ان کے لیے معافی نہیں کسی نے کہا امن خطر تو کعبے کے غلاف کے ساتھ چمٹا ہوا ہے میں وہاں پر بھی کر حالانکہ من داخلہ ہو گانا آنے, آنے جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے لیکن ایسے بدبخط لوگوں کے لیے وہاں پہ بھی امن نہیں کفار کی طرف سے اہم توڑنے کے بعد اگر ان سے جنگ نہ کی جائے تو یہ مسلمانوں کی طرف سے بے حد کمزوری کا اظہار اور انتہا درجے کی ضلعت ہوتی ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد توڑنے والوں سے کبھی درگزر نہیں کیا بلکہ فوراً انہیں ان کے انجام تک پہنچایا ہے بنو قرضہ جنہوں نے عہد توڑا غذہ حالات کے فوراً بعد سیدھا ان پر حملہ کر دیا حلّہ توڑا اہل مکہ نے عہد توڑا لشکر لے کے پہنچ گئے مکہ خطا کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو کارروائیاں جو ہیں اہد مکہ کے خلاف اور غروک رضا کے خلاف عہد شکنی کے نتیجے میں یہ بڑی واضح دلیل ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کفار تمام واحد توڑنے کے باوجود دن دناتے پھرتے ہیں اور مسلمان ان سے خوف زدہ ہیں اور خاموش ہیں اللہ کام اللہ نے کفار کے کسی اہد و پیمان کے موت نہ ہونے کا جو ذکر کیا ہے کہ ان کی کوئی قسم نہیں کوئی عہد و پیغام نہیں یہ واقعی حقیقت ہے اور اس کا ثبوت تاریخ میں بے شمار مثال کے طور پہ دیکھیں اندروس میں عیسائیوں نے مسلمانوں کا کیا حال کیا نام و نشان تک مٹا دیے عہد و پیغام سب ختم اور تاتالیوں نے جو چھ سو چھپن ہگری میں مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں اور پھر دور کیا جانا ہے یہ برے شریر کو ہی لے تقسیم ہند کے وقت جو لوگ مسلمان ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت تھی اور اس ہجرت کے دوران یا جو لوگ وہاں پہ رہ گئے ان کے ساتھ ہندوؤں نے کیا سلوک کیا اور اب تک کشمیر میں اور بھارت میں وقتاً فوقتاً انڈیا کے اندر مختلف مقامات پر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں اور اسی طرح روس اور دوسری کمیونسٹ ریاستوں نے اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا اور اس وقت امریکہ اور یورپ پر پورا عالم کفر اس طرح ایران عراق افغانستان اپنا عراق افغانستان اور شام ان تین ملکوں میں اور اسی طرح پاکستان میں بھی خفیہ طریقے کے ساتھ جو کاروائیاں کر رہی ہیں کس سے چھپی ہوئی ہیں جھوٹے الزام گھڑ گھڑ کے وہ تمام عہد جو اقوام متحدہ کے ذریعے انہوں نے کیے تھے ان سب کو پسے پس ڈال دیتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے کوئی قسم نہیں چھوڑتے ہیں اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ تو کاتِ رو نہ قومن نہ کسو تم اس قوم کے خلاف کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی ہیں اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا کہ مر رہا اور انہوں نے ہی پہلی بار تم سے ابتدا کی اتک سونا ہوں کیا تم ان سے ڈرتے ہو ص اللہ حق و تک سو ان کن تم اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہایت بلیغ طریقے سے کافروں کے خلاف جان پر انہیں جوش اور غیرت ہے کہ جن لوگوں کے یہ جرائم ہوں ان کے خلاف تم نہیں لڑو گے پھر ان کے تین جرم بیان کیے پہلا یہ کہ انہوں نے عہد توڑ دیے دوسرا وہ قسمیں جو عہد پختہ کرنے کے لیے انہوں نے کھائی تھی وہ قسمیں بھی توڑی صلاح ادین کیا ہو جانے کے بعد بھی وہ بن خدا کے خلاف بن بکر کی پیٹھ ٹھونکتے رہے اسلحہ وغیرہ سے ان کی مدد کرتے رہے حالانکہ ایسا کرنا کے معاہدے کی سری طور پر خلاف وردی تھی اور پھر دوسرا یہ بھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو وہ آپ کے خلاف منصوبے سوچتے رہتے جیسا کہ صورت انخوار میں گزر گیا کہ قتل اور قید یا کم از کم یہ کہ آپ کو مکہ سے نکال دیں اس طرح کے منصوبے وہ بناتے رہے یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے کسی منصوبے میں کامیاب ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے ہی ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا اور پھر تیسری بات یہ ذکر کی کہ پہلی بار لڑنے کی ابتدا بھی انہوں نے کی کہ بدر کے موقع پر جب ان کا تجارتی قافلہ بچ گیا تھا تو انہیں چاہیے تھا واپس چلے جاتے تو واپس جانے کے بجائے خام خواہ مخواہ جنگ انہوں نے چھیڑی ہے اس کے بعد پھر عہد میں آئے بدلہ لینے کے لیے اس وقت بھی پاؤں کھڑ گئے بھاگنا پڑا ان کو پھر آئے لڑائی کرنے کے لیے غذبۂ احداز پورا لاؤ لشکر اپنا لے کر اتحادی لے کر غذبۂ خندق میں اور پھر بنو خدا کے خلاف جنگ کی ابتدا انہوں نے کی یہ تین جرم بڑے بڑے گنوائے اللہ نے فرمایا ان تینوں میں سے ایک ایک جرم بھی ان کے خلاف لڑنے کے لیے کافی ہے اب یہ تین بڑے بڑے جرم جمع ہو گئے ہیں اللہ تو کاتے رونا قوم کیا تم ایسی قوم سے لڑو گے نہیں اتخشونا ہو کیا تم ان سے ڈرتے ہو تو اللہ حقوق اللہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو ان کو تم او میں اگر ہو یہ بھی جنگ پہ ابھارنے کا ایک زبردست طریقہ ہے کہ کسی کو کہا جائے کیا تم دشمنوں سے ڈرتے ہو غیرت مند یہی کہے گا اور کر کے دکھائے گا کہ نہیں میں نہیں ڈرتا جو اس کو جائے کہ کیا تم ڈرتے ہو تو جرد والا غیرت والا وہ پیچھے نہیں رہے گا یہ ابارنے کا طریقہ تعالی نے ہمت بندائی کہ تم تو اللہ پر ایمان اور یقین رکھنے والے ہو کہ فضا شکست اور نفا نقصان وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے فلاحوں میں نہیں اگر واقعی تمہارا ایمان پکا ہے تو لازم ہے تم پر کہ تم اللہ سے ڈرو اور کسی سے نہ ڈرو لہذا ان کے خلاف لڑو قاطل ہم تم ان کے خلاف لڑو ان سے لڑو انہیں اللہ تمہارے ہاتھ سے عذاب دے گا وہ یغزیم اور ان کرے گا و یم سرکم اور تمہاری ان کے خلاف مدد کرے گا وہ یشفی صدورا قومی اور مومنوں کے سینوں کو شفا بخشے گا ٹھنڈا کرے گا ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے عہد توڑنے والے کفار سے لڑنے کی صورت میں مسلمانوں کے ساتھ پانچ وعدے کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کے سارے وعدے پورے کیے پہلا یہ کہ یورپی محملہ ہوتی رہے گی تمہارے ہاتھوں والا ان کو آزاد دے گا یعنی پہلی قوموں پر اللہ تعالیٰ قدرتی آفات بھیجتا زلزلہ پتھروں کی بارش چیر طوفان سیلاب لیکن اب تمہارے ہاتھ تم اللہ انہیں ادا دے گا جو کفار کے قتل ہونے کی صورت میں زخمی ہونے کی صورت میں قید ہونے کی صورت میں ان سے مال غنیمت کی حصول کی صورت میں ہوگا اور دوسرا یہ کہ یخ اللہ ان کو رسوا کرے گا ان کی فوجی قوتوں کا گھمانڈ توڑ کر ان کی حکومت کی عزت خاک میں ملا کر انہیں ذریعل و رسوا کرے گا اور تیسرا بین سرکم علیہ ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور ویم سرکن علیہ تمہاری مدد بھی کرے گا اور تمہیں غلبہ بھی عطا کرے گا اسے اس لیے ذکر کیا کہ ہو سکتا تھا کہ کافر ذلیل تو ہو جائیں لیکن مسلمانوں کے ہاتھ بھی کچھ نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ساتھ ذکر کر دیا کہ انہیں ضلیل بھی کرے گا اور تمہیں غلبہ بھی عطا کرے گا اور چوتھا وعدہ کیا ہوا یشفی سدھورا قومی مومنین تمہارے ان سے لڑنے اور غلبہ پانے سے ان مومنوں کے سینوں کو شفا ملے گی جو ان کافروں کے ہاتھوں ظلم و ستم سہتے رہے ان سے مراد وہ مسلمان ہیں جو مکہ میں اور دوسری جنگوں میں کافروں کی ایزا کا نشانہ بنے یا وہ بنو خدا ہیں جنہیں بنو بکر اور قریش کی بد عہدی نے سخت نقصان پہنچایا اور واقعی یہ لوگ بھی کفار کے زخم خوردہ لوگوں میں شامل تھے اور پھر البا کے اللہ نے پانچواں وعدہ کیا وہیدہ قلوب ہم کہ اللہ ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا وہ یتوب اللّہ علام یشا اور اللہ جس پر چاہے گا توجہ فرمائے گا وہ اللہ علیم حکیم اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے وحود ہی محیدہ قلوبیہ کافروں کے دنوں کا جو غیر و غذل ہے وہ ختم کر دے گا بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سینے ٹھنڈے کرنے کی ہی تاکید ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ جی ایک الگ نعمت ہے مسلمانوں کے سینے ٹھنڈے ہونا یہ ایک الگ نعمت ہے اور کافروں کے سینوں میں جو آگ لگی ہوئی ہے لڑائی کی ان کا و وغیر اسے ختم کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کا علم انعام ہے شفائے صدور سے مراد ظالموں کا قتل اور ان کی رسوائی اور دلوں کا غصہ دور کرنے سے مراد مسلمانوں کو محکومی کی بے بسی میں جو غصہ کافروں پر آتا تھا مگر کچھ کر نہیں سکتے تھے اب فتح اور غلبے کی صورت میں اس غصے کو اللہ تعالیٰ دور کر دیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے جو غصہ ہے کافروں کے خلاف وہ بھی ختم ہو جائے دل ٹھنڈے ہونے کے بعد ظلم و ستم کے جو آسار تھے غصے کی صورت میں باقی اللہ سبحانہ ہوا تو نے وہ بھی مسلمانوں کے دلوں سے ختم کر دی اور فرمایا بھیا تو یہ شاہ اللہ جس پر چاہے اس کی توبہ قبول کرے گا توبہ کی توفیق دے, دے گا اس سے پہلے پانچ رفت اذیب یوزی ہم یلس الکم علیہم یشپی صدورا قومی اور یودھ بحیدہ قلوب یہ پانچ انعام ذکر کیے اب یتوب کہا کہ توبہ کی توفیق اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے یعنی مقصود یہ ہے کہ تمہارے جہاد کی صورت میں جب بڑے بڑے سرکشوں کی گردنیں خم ہوں گی اور وہ اسلام کی حقانیت پر غور کریں گے تو یہ عام مشاہدہ ہے کہ لوگ غالب قوم کے دین اور ان کی تہذیب کو قبول کر لیتے ہیں جو قوم غالب آتی ہے وہ ان کے دین کو اختیار کر لیتے ہیں لہذا اس نتیجے میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو توبہ کی توفیق بھی دے گا جیسے کہ فتح مکہ کے بعد اکرم بن نبی چہل ابو سفیان سہیل ابن عمر اور ان کے علاوہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ نے اس کو الگ سے ذکر کیا ہے توبہ کی توفیق والے معاملے کو پہلے پانچ انعام ذکر کر کے اس کو الگ سے ذکر کیا ہے مقصود اس کے یہ ہے کہ توبہ کی توفیق صرف کفار سے لڑائی پر ہی موقف نہیں ہے بلکہ اسلام اتنا واضح روشن اور مدلل اور فطرت کے عین مطابق دین ہے کہ بعض لوگ لڑائی کے بغیر بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتے ہیں جنہیں اللہ توفیق دے اور اسے سینے سے لگا لیتے ہیں اور اس میں دین کی دعوت میں اتنی کشش ہے اور یہ اتنا حسین ہے کہ اسے مٹانے کی کوشش کرنے والے لوگ اور مسلمانوں پر فتح یاب ہونے والے کفار بھی اللہ کی توفیق سے اس دین کو قبول کر لیتے ہیں اس وقت بھی دنیا میں ہر جگہ اگرچہ مسلمان مغلوب ہیں مگر اسلام تمام ادیان سے زیادہ یورپ امریکہ اور دنیا بھر کے ممالک میں پھیل رہا ہے اتنا کوئی اور دین نہیں پھیل رہا جتنا اسلام پھیل رہا ہے یہ اسلام کی حقانیت کی وجہ سے ہے تتاریوں نے بھی بغداد فنا کر کے آخر اسی اسلام کی یا میں ہی بنا لی اس نے کہا تھا ہےار کے افسانے سے باسباں مل گئے کعبے کو سنم کھانے سے یہی تھا طالی اسلام کا نام مٹانے والے بغداد سارا تباہ کر دیا مسلمانوں کا علم مرکز تھا کتابیں جلاد علی نام علم سارا ضائع کرنے کی کوشش کی لیکن آخر اللہ نے ان توفیق بخشی اور یہی لوگ مسلمان ہو گئے اللہ علیہ حقیم وہ گزشتہ موجودہ اور آئندہ ہر طرح کی بات کو جانتا ہے اور اپنی کمال حکمت کے مطابق جسے چاہتا ہے توفیق کی نعمت دیتا ہے توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے ام کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ولنگ تقید و مندون ہی والا رسول ہی ولامین ولیجا اور نہ اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے سوا کسی اور کو رازداں بنایا بلاء الخبیر نما کا اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح باخبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ اب جب میدانوں میں اتریں گے تو یہ سب کے سامنے وعدے ہو جائے گا عمل واضح ہو جائے گا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ مل کے لڑنے والے ہیں لڑائی سے ہی دلی دوستی اور دلی راست جو ہیں یہ سامنے کھل کر آتے ہیں منافق پیسے مدینے کے اگر تو مسلمانوں کے ساتھ ہونے کا کام کرتے تھے لیکن اپنے ہی لوگوں کے خلاف لڑنے کے لیے کیسے تیار ہوں یہ ناممکن بات تھی اس لیے اللہ سبحانہ ہوا تو نے کہا کہ اللہ تمہیں سارا کچھ پتا ہے جو تم عمل کرتے ہو لیکن جب میدان جہات میں اترو گے تو پھر اور زیادہ وضاحت ہو جائے گی کہ تم میں سے کون ہے جو صرف اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کو دلی دوست بناتے ہیں اور کسی کے ساتھ دلی جرانے نہیں گراتے